ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی ہمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے موفرت طلب کرتے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں اللہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر درود بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد سب سے اچھا کلاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ اے اے یہ ہے کہ مینو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر رف سے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا پیش کیا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں کامیاب ہوں گے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں کہ آپ قریب رخصت ہونے والے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے ہے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اللہ آپ کو خوش آ... آپ اللہ کو خوشحالی میں یاد کریں وہ آپ کو بدحالی میں یاد کرے گا جب آپ مردوں کا ذکر کریں تو اپنے آپ کو ان میں کا ایک شمار کریں اور جب آپ کا نفس دنیا کی کسی چیز پر آمادہ ہو تو اس کے انجام کو دیکھیں اللہ کے بندوں لوگ اپنی قبروں میں لوگ اپنی قبروں سے ایسی حالت میں نکلیں گے کہ ان کے بدن ننگے ان کے پیر خالی اور ان کے ہوٹ پزمردہ ہوں گے یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہ وہ او دن ہوگا جس میں سب اللہ کے رو برو حاضر کیے جائیں گے اور جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے اس آدی میں اللہ بندوں کے اعمال تولنے اور اپنا کمال عدل دکھانے کے لیے میزان نصف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ ہیں جو وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہن مواصل ہوئی چنانچہ شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی ترزو اے سے بھاری ہو اور گھاٹا ہو اس کو جس کی ترازو ہلکی ہوں اور جس کے پلوے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانا ہاوی ہے تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے اس دن بندہ اپنے نیکی کی, ایک نیکی کی تمنا کرے گا جو اس کے ایمان کو بلند کرے یا ایک عمل کی تمنا کرے گا جو اس کی ترازو کو بھاری کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے امال کی خبر دی ہے جن سے قیامت کے دن بندوں کی ترازویں بھاری ہوں گی اس لیے عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ انہیں کھوجے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اللہ آپ کی نگہ بانی فرمائے ان عمال میں سے توحید قائم کرنا اور رب العالمین کے لیے شہادی تین یعنی دونوں گواہی کو خالص کرنا ہے ترمیدی وغیرہ نے عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو مخلوقات کے سامنے الگ کر لے گا اور اس کے گناہوں کے ننانوے رجسٹر پھیلا دے گا ان میں سے ہر ایک رجسٹر تاحد نگاہ ہوگا پھر اس سے اللہ تعالی فرمائے گا کیا میرے محفوظ کرنے والے کاتبوں نے تم پر دلم کیا ہے بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی عذر بندہ کہے گا نہیں اے میرے رب اللہ فرمائے گا کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر ایک پرچی حاضر کی جائے گی جس میں اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ اشد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا بندہ کہے گا ان سارے رجسٹروں کی موجودگی میں یہ پرچی کیا کرے گی پھر پرچی کو ایک پرلے میں رکھا جائے گا اور گناہ ہو گے سارے رجسٹروں کو ایک پرلے میں رجسٹر کے پرلے ہلکے پڑ جائیں گے اور پرچی بھاری پڑ جائے گی اللہ تعالی کے نام کی موجودگی میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کے بندوں اس عظیم حدیث پر بعد علماء نے مستقل کتاب لکھی ہے اللہ سبحانہ ہونے سچ فرمایا اسے اللہ تعالیٰ قتن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے ماں فرما دیتا ہے اور امید و رضا کی آئے میں فرمایا کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی بڑی وہ بڑی رحمت والا ہے آپ نے دیکھا کہ شہادت نے ان گناہوں کے ساتھ کیا کیا اور قیامت کے دن بندے کے میزار میں کس طرح بھاری ہو گئی اس لیے کہ بندے نے اسے اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کہا تھا اور ایسی چیز کا ارتقام نہیں کیا جو اسے توڑ دے یا بگاڑ دی جیسے غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا یا جادوگروں اور کاہنوں کی تصدیق کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو لائق اتباع بنا لینا مسلمانوں جن چیزوں سے پڑھ بھاری ہوں گے ان میں سے حسنِ خلق ہے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں رکھے جانے والی کوئی چیز ایسی نہیں جو حسن خلق سے بھاری ہو اسے ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے حسن خلق نام ہے اچھی بات اپنے بھائی کے لیے مسکرانے نرم پہلو ہمدردی رواداری سلا رحمی احسان نوازش کرنے اور ایزا سے باز رہنے کا اللہ نے اچھی بات کو بڑی عبادتوں سے جوڑا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کر لیا وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے, دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابتاروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا نماز قائم رکھنا اور زکاط دیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات کہا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے جب بات اچھی اور بہت اچھی ہوتی ہے تو تم بہت اچھی بات کہا کرو تمام لوگوں کے ساتھ مومن اکافر چھوٹے اور بڑے مالدار و نادار سب کے ساتھ حسن خلق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آدمی اپنے حسن خلق سے روزے دار قیام کرنے والے انسان کے مرتبے کو پا لیتا ہے اسے احمد اور میرے نزدیک سب سے محبوب اور قیامت کے دن مجلس میں میرے سب سے قریب تم میں سے اچھے اخلاق والے ہیں اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے اسے احمد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے لوگوں میں آپ کے حسن خلق کے سب سے زیادہ حقدار قرابتدار ہیں یعنی والدین بی بی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہے اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں اسے ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو تیسرا عمل جس سے قیامت کے دن پڑے بھاری ہوں گے وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے صحیح حین میں ابھر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلے میں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کی یہاں محبوب ہیں سبحان اللہ وبحمد اللہ العظيم. جو شخص قیامت کے دن اپنے میزان کو بھاری کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ کہیں اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کہوں. یہ میرے نزدیک ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں سبحان اللہ وبدی سو بار کہے گا اس کی خطائے معاف کر دی جائیں گی اگر جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو متفق علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانی کی رہنمائی نہ کروں میں نے کہا کیوں نہیں ائی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اسرا کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے اور انہیں بتا دیں کہ جنت پاک مٹی اور میٹھے پانی والی, پانی والی ہے وہ ہمور زمین ہے اور اس کا پودا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے اسے تین نے روایت کیا ہے ام المؤمنین جو بن رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ لی کہ جب فجر کی نماز پڑھ لی تو ان کے یہاں سے نکلے جبکہ وہ اپنی مسلح میں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت لوٹے جبکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم اسی حالت پر ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد میں نے چار کانات تین بار کہی اگر انہیں تمہارے آج کئے ہوئے ذکر سے تولا جائے تو اس پر بھاری ہو جائے سبحان اللہ و بحمد ہی عادت خلق ہی و ردا نفسی و زینت عرشی و مدا کلیماتی ہی اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کے پاکزگی بیان کرو وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائی مغفرت دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن ادھی میں برکتہ فرمائے اور ہم سب کو سید علم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپلی اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کے لیے اس کے حمد پر, اس کے احسان پر حمد ہے اور اس کی توفیق و احسان پر اس کے لیے شکر ہے میں اللہ کی عدمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو اس کی خوشنودی کے کی طرف بلانے والے ہیں اللہ آپ پر آپ کے اہل خانہ اور تمام صحابہ پر درود و سلامتی اور برکت نازر اما آباد اے مسلمانوں جب قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہوگا تو بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تھوڑی بھلائی کو بھی حاصل کرنے اور تھوڑی برائی سے بھی پرہیز کرنے میں بےتنائی نہ برتے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کس نیکی کے بدلے کیوں اسے معلوم نہیں کہ کس نیکی کے بدلے اللہ اس پر رحم فرمایا اور کسی کی پاداش میں اس سے ناراض ہو جائے اس لیے نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں اور وقت رہتے اپنے نفسوں کا تدارک کریں پھر آپ جان لے کے اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی ہے چنانچہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تم ان پر درود بھیجا اور خوب سلام پڑھو اے اللہ درود سلامتی اور برکت نازر فرما اپنے بندہ اور رسول پر رسول محمد پر آپ کے نئے کو پاک باز اہل خانہ پر اے اللہ تو اپنے رسول کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور قیامت تک ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتار اور سرکشوں ملحدوں اور مفصدوں کو رسوا کر اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو اس امت کے لیے درستی کا معاملہ طے کر دی جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو گنہگاروں کو اور گنہگاروں کو ہدایت جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے اے اللہ تو ہمارا اسلام اور مسلمانوں اور ان کے ملکوں کا جو برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کی چال اس پر لوٹا دے اور مصیبت میں اس کو گھیر لے اے رب العالمین اے اللہ تو فلسطین شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ تو ان کی محاصرہ کو توڑ دے ان کے حالات درست فرما دے ان کے دشمن کو زیر فرما اے اللہ تو مسجد ارسا کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جارحیت سے آزاد کر دے اے اللہ ہم تیرے اس میں آدم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما اے اللہ تو فلسطین سیریا عراق یمن ہر جگہ کے لیے ان کے لیے ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما ان کی مصیبت دور فرما دیں اور انہیں جلدی کشادگی عطا فرما اے اللہ ان کے حالات سدھر دیں انہیں ہدایت پر جمع فرما اور انہیں ان کے شر پسندوں سے بچا لے اے اللہ تو ان کے دشمن کو رسوا ظالموں اور ان کے مدداروں کی گرفت فرما اے اللہ تو ہمارے حکمران خادم الحرمن شریفین کو اس کام کی توفیق, جی. اس کام کی توفیق دے جو, جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اور اپنی بھلائی اور تخوا پر لگا دے اے اللہ تو انہیں ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو اور حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں انہیں ان کا بھلائی کے ساتھ بدلہ عطا فرما اے اللہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں اور معتمیرین اور حرمین کے زائرین کی خدمت کے لیے معمور افراد کو توفیق عطا فرما اور انہیں بھرپور اجر و ثواب عطا فرما اے اللہ تو ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں اور ہمارے ملک ہمارے اہل خانہ اور ہمارے مقدس ملک کی سلامتی کے لیے امور مجاہدین کو توفیق عطا فرما اے اللہ تو ان کا معین مددگار اور محافظ بن جا اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی سعید کو فیصل بانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اے اللہ تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملک میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دے اور برے لوگوں کے شر فاجروں کی چال سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے اداب سے بچا لے. اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دے ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہماری مدد امیدوں تک پہنچا دے اے اللہ تو ہمیں ہمارے والدوں ان کے والدوں اور ضروریتوں کو اور ہماری بیویوں اور ضروریتوں کو بخش دے بے شک تو دعا کو خوب سننے والا ہے